آپ اچھی طرح سے سن لیں وہ ساری باتیں جو پڑھی ہیں تو آج کے دن آپ کو چھوٹ دیتے ہیں انشاءاللہ ہفتے بھرے دن یہ سارا زبانی یاد ہونا چاہیے پھر آج لیٹ آ رہے ہیں آج آپ لیٹ آئے ہیں آج تو بارش بھی نہیں تھی آپ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> آ سکتے نہ تھے دن کو تو کیا رات نہ تھی ہاں یوں کہیے کہ منظور ملاقات میں نہیں وہ برسات برساتی گل ہے ہی نہیں راستے بند نہ تھے برسات نہ تھی کیا سبب آپ کے تشریف نہ لانے کا ہوا بس یوں کہیے کہ منظور ملاقات نہ تھی بلوغ المرام من عدل تقام بلوغ المرامی من احکامی بلوغ کیا تھا مصدر باب بلغن و بلوگن ٹھیک ہے اور بلوغ کی زین پر جمعہ کیوں آیا ابتدا کی وجہ سے اور المرام کیا سی گئے مصدر میمی مصدر میمی راما یارومو سے اور مرامی کی میم کے نیچے زیر کیوں ہے مزافل کی وجہ سے اور تنوین کیوں نہیں ہے مرامین کیوں نہیں الفلام آ گیا ہے جو کہ مانے تنمین تنوین ہے مانع اے تنوین اور کتنی چیزیں کو ہیں کون کون سی الفلام مضاف اور غیر منصرف من اد احکامی من کیا سی گا حرف جار ہے <ساس> حرف جار کل سترہ من کا نون ساکن کیوں ہے حرف ہے اور مبنی الاصل ہے مبنی الاصل ہے دل اد کیا سی گا دلیل <ساس> کی جمع ہے دلیل کی جمع جمعائے جمعائے جمعائے اور کی کی مستعم ہے اور عدلتی کی تا کے نیچے زیر کیوں ہے من کی وجہ سے, جارا کی وجہ سے من, جارا من جارا ہے الاحکامی من عدل الاحکامی احکام کیا سیگا ہے حکم کی جمع اور عدلتی کی تا کے نیچے زیر ایک ہے دو زیریں کیوں نہیں تنوین کیوں نہیں ہے مضاف ہے احکام کی طرف مضاف ہے اجلا مضاف اور احکام کیا بنے گا مضافل ہے پھر احکام کے نیچے زیر کیوں آئی مزافل ہے انہیں کی وجہ سے کائنات میں صرف دو چیزیں ہی مجرور ہوتی ایک وہ جس پر عرصے جات داخل ہو اور دوسرا مزافل ہے بلوغ المرامی مقصد تک پہنچنا مقصد کو پہنچنا من عدل احکامی احکام کے دلائل سے احکام کے دلائل حکم حکم کی کتنی قسمیں ہیں دو کون کون سی حکم تکلیفی اور حکم وزری حکم تکلیفی کی قسمیں پانچ, پانچ کون کون سی واجب مستحب حرام مکرو اور مباح ان کی تعریفیں بھی آپ کو مختصر مختصر بتائی تھی واجب وہ کہ جس کا فرض واجب جس کا کرنا فرض ہو ترک کرنے پر گناہ ہو لازمی مطالبہ کیا گیا ہو کرنے کا اور مستحب جس کے کرنے کا مطالبہ ہو لیکن لازمی طور پر نہ ہو اور حرام جس سے رکنا طلب کیا گیا ہو جس سے منع کیا گیا ہو لازمی طور پر مکرو جس سے منع تو کیا گیا ہے لیکن لازمی طور پر جیسے طلاق اب غاز الحلالی اطلاق اچھا یہاں ایک اور بات ویزین میں رکھ لیں باقی باتوں میں شامل کر لیں مکروح یہ مکرو کی جو تعریف ہے نا یہ ہے فوکہا متاخرین کی مکرو کی تعریف متاخرین فکہا کی ہے اصولیوں کی وہ فکہا اپنی اصطلاح میں مکرو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے رکنا طلب کیا گیا ہے لیکن لازمی طور پہ نہیں لیکن محدثین کے ہاں متقدمین سلف کے ہاں مکرو اور حرام ایک ہی چیز ہے مکرو اور حرام حدیث میں جب آئے گا نا بابو کراہیاتی ظالی کا اس چیز کی کراہت کا بیان اس کراہت کا معنی کیا ہوتا ہے سرمت کراہٹ کا معنی کیا ہوتا ہے قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی لفظ کراہ تے گا اس کا معنی حرمت ہوگا کر رہا الیکم کفرآل والفسوق کا اللہ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر فسوق نافرمانی اور اسان اس نافرمانی اسیان اور فسوق کے درمیان فرق ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے اور یہ تینوں کام حرام ہیں تو کہا تو کہتے ہیں نا مکھرو کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہو لیکن بندہ کر بھی لے تو گناہ کوئی نہیں اب تین کا مجھے منع کفر فسوق اور اسیان کر رہا الیکم کمل والفسوق ولفسو سورہ حجورات حجرات نہیں حجورات جیم پر جمع ہے بیجا ٹھیک ہے کفر کرنا حرام ہے فق بھی حرام ہے اسان بھی حرام ہے سلف جب کراہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد حرمت ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں اور مباح کیا ہے کر لو تو بھی ٹھیک نہ کرو جائز کے معنی میں جائز اور دوسری قسم کیا ہے احکام کی حکمیں وزیر اس کی قسمیں ہاں سبب باب شرط علت اور مانے سبب شرط علت اور مانیہ تلیف العلامت الکبیری ول محدفی شہیدری الحافظ ابن حجر الدنی حضرت تعلیف کیا سی گئے باب اللہ, اللہ فو کا اور علامہ یہ کیا ہے فعال کے وطن پر اور تا آخر میں کیا ہے مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تھا نا آخر میں تا آ مزید مبالغ کے لیے اور الکب کیا ہے فعیل ان کے وزن پر ٹھیک ہے اور محدث واحد مدکر اسم فاحل باب ہفت شام سے صحیح ہے اشہید ہاں بر ودن فعیل حاخر کیا سی گا الحافری اللہ تل والمحدث المحد شہری اب حافظ کی گوئیں کے نیچے زیر کیوں آئی ہے یہ بدل بن رہا ہے علامہ سے اور یہ بنے گا کیا مضاف تالیفوں کا یعنی تالیف الحافی ابن حجر ال چلو اصکلانی کیا تھا اس میں منسوبی ہی اتحاف القامی اتحاف کیا سی ہے باب اتحافا اور کرام تالیخ اللہ کا یہ اور لکھو اور معام بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نعمی اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر قدیم تھا وہ نعمتیں پرانی ہوئی نہیں مصنف نے پہلے بسم اللہ اور پھر الحمد ذکر کی ہے پرانے مجید کی پیروی کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدللہ رب العالمین پہلے بسم اللہ اس کے بعد الحمد للہ بس اور حمد الحمد للہ کس کو کہتے ہیں حمدالہ حمدال کا مانا الحمد للہ الحمد للہ کو اختصار کرتے ہوئے حمدال کہتے ہیں اور بسم اللہ کو بس مالا طرح لا حول ولا قوت اللہ بلّہ بل کو کیا کہتے ہیں اللہ وطلاب اللہ کو کیا کہتے ہیں پہلے بس ملا پھر حمدال قرآن للقرآن کریم ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل امراس امرا بن حمد دو دو دو دو دو دو دو دو دو اللہ پہ اختار ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے ہر وہ کام جو الحمدللہ کے بغیر کیا جائے وہ اکتا ہے الحمد ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ نے ظاہرہ تھی بلباطینہ تھی اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر قدیمم و حدیثہ وہ نعمتیں پرانی ہویاں نہیں الحمد حمد کہتے ہیں زبان کے ساتھ تعریف کرنا کسی کی اختیاری خوبی پر چاہے نعمت ہو یا نہ ونا او بلیسانی الجبیر الختیاری نعمت او اوغراہ نعمت ملنے پر جو تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شکر اس پر شکر, شکر کیا ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حمد نعمت ہو تب بھی نہ ہو تب بھی اور حمد ہوتی ہے کسی کی جمیل اختیاری اختیاری خوبی پر اور اختیاری خوبی کہتے ہیں کہ شرف اللہ تعالی کی ہے انسانوں کے اندر تو خوبیاں اللہ نے ڈالی لیکن اگر دیکھا جائے تو خوبی اختیار کرنے کا اختیار انسان کو بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امنا ہدینا حصبیلا اما شاکرم و اما شکور بنے یا کفور بنے شکور یا کفور اس کا اختیار انسان کو ہے فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اختیاری خوبی پر کسی کی تعریف خان نعمت ہو یا نہ اسے کہتے ہیں حمد اور الحمد سیگا کیا ہے یہ مصدر ہے باب حامدہ سے اور اللہ کیا سیگا اصل میں تھا ال الہ اور الہ کیا علیہ یا اللہ جار جار حرف حرف حرف نعم کی جمع ہے اور ہاضمیر کون سی ہے مجرور متصل مجرور با اضافت کیا سی اسم فاعل باب ظہر یظہر اور باپ یہ بھی وہی ہے اسم میں فائل واحد بونس قدیم و حدیثا ہاں ٹھیک ہے بر فعیل فہیل اور ان پر زبر کیوں آئی ہے حال حال ہونے کی وجہ وہ نعمت قدیم ہو یا حدیث ہو جدید ہو نعمت کی حالت ہے نئی ہونا پرانی ہونا یہ حال ہے وسعلام تو وسعل ولا نبی ہی و رسول ہی اور درود و سلام ہو اس کے نبی اور اس کے رسول محمد پر و علی ہی و صحبی اللہ دینا اور ان کی آل اور ان صحابہ پر ساتھیوں پر صاروفی نصرت دینی ہی سیرن حتیفہ جو چلے اس کی دین کی مدد کرنے میں سیرن حتیثہ تیز چلنا وہ اللہ اطبا اللہ دینا وارث العلما اور ان کے ان پیروکاروں پر جو علم کے وارث بنے والا واراس المبیائی اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اکرم بھی وارثم و موروسہ وہ کتنے ہی اچھے ہیں عزت والے ہیں وارث بننے اور وارث بنائے جانے کے اعتبار سے فلاد کیا سیک باب صلاحی ولی تسلیتم و اور سلام سلام سلیم و تسلیم علی علا حرف جار ہے نبی فہیل کے وزن پر اور رسول فعیول ال کے وزن پر ہے صفت کا سیگا اور محمد اسمفول باب حمد یحمد تحمیدن آل اصل میں آپ کو بتایا تھا کیا تھا یہ حال اس کی دلیل کیا ہے وہ ہے تصویر میں سیدھا اصل حالت میں آ جاتا ہے نا صحبی صاحب کیا ہے صاحب ان کی جمع ہے اور صحابی کس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہو اس کو صحابی کہتے ہیں اللہ دینا کیا سیکھا اس میں موصول ہے نون پر زبر کیوں ہے اس میں موصول ہے اور یہ اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے مبنی انلفت ہے سارو سارا یسیروں سے فی نصراتی دین فی عرف جار ہے یہ ساکن کیوں ہیں حرف ہے مبنی ہے دینی ہی نصراتی دینی ہی نسرت ہاں باب نسرا ینصر نصرن و نسراتن نصراتی دینی ہی دانا یا دینوں سے اور دینی ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ کیا ہے کون سی زمیر ہے مجرور با اضافت سیرن رن سیرن سارا سیروں کا مصدر ہے اور اس پر زبر کیوں آئی ہے مفول مطلق سارو کا مفول مطلق ہے اور حتیفن سیرن کی کیا ہے صفت ہے یہ صفت ہونے کی بنا پر منسوب ہے وہ الا اتبا ہی یہ کیا ہے تابع کی جمع ہے اتباہ اللہ دینہ واریس العلما یہ کیا سیکھا ہے واریس یاریسو العلما علم مصدر ہے باب علیما یا علم سے علما کی م... نیم پر زبر کیوں آئی ہے مفعول ہے کس کا وارثو کا ول علماء کیا سیکھا ہے جمع ہے کس کی علیم ان کی کس کی جمع علیم ان کی ٹھیک ہے آپ کو کیا بتایا تھا کہ فعیل کے وزن پر جو سیگا ہو اس کی جمع کیا آتی ہے فلاؤ فلا اور فعیل کی جمع کیا آتی ہے فاح جیسے کافر کی جمع کافارا فاجر کی جمع خاجا راہ طالب کی جمع طالاباہ ٹھیک ہے وارث کی جمع واراث اور علا ماؤ کس کی جمع ہے علیم ان کی اس کو عالم کی جمع بتانا غلط ہے جو اس کو عالم کی جمع کہے گا ہم اس کو جمع کر دیں گے علماء کس کی جمع ہے علیم, علیم ان کی اور تولابا یہ کس کی جمع ہے تلیب ان کی طالب کی جمع تالاب تولابا کس کی جمع ہے تلیب ان کی تلیب بہت زیادہ حریث بہت زیادہ طلب کرنے والا علیم بہت زیادہ جاننے والا ٹھیک ہے علیم کی جمع اولا ماس کی جمع اولا با الانبیاء تو واراسا یہ کیا ہے وارث کی جمع ہے فاحل وارث اس کی جمع واراسا الانبیاء یہ کیا ہے نبیون کی جمع ہے امبیا نبی جمع ہے اکریم بھیم ہاں اکیلا اکریم ہوگا تو سیلے امر اکرم بہم سیلے تاجو وارسم و موروسا موروث کیا ہے مفول وارث فائل اور موروث باب وارا تھا واریسا یاریسو اما باجو یہ اصل میں کیا تھا اما مہما یقم ام بادل ہمدی وکفالات مہما من ام بعد ہمدی وکفالات بعد بعدو کی دال پر ضمہ کیوں ہے <مالزق> <مالزق> قبلو بادو جب مضاف ہو مزاف اللہ محضوف ہو متقلم کی نیت میں موجود ہو تو پھر یہ مبنی الزم ہوتے ہیں مبنی <conventional ello> الزم اس میں بھی بعدو کا مزافل کیا ہے الحمد وسالات بعد الحمدی وسالاتی ٹھیک ہے تو وہ مذافر کو ہم نے حجف کر دیا اور دال پر پیش پڑ دی ذمہ پڑ دیا ہذا مختہ فارون ہاد کیا اس میں اشارہ ہا تمبی کے لیے زا اشارہ اصل میں زا تا تھی یہ اشارہ ہیں جو ساتھ ہا لگتی ہے نا ہا یہ ہا جو ہے یہ کیا ہوتی ہے تمبی کے لیے مختہ فارون کیا سی گا اما بعد حمد السلات کے بعد فہادہ مختہ على اصول شرعی تھی یہ مختصر ہے جو مشتمل ہے اصول حدیث کے دلائل حدیث کے دلائل کے اصولوں پر ایسے دلائل جو حدیثی ہیں حدیثی دلیلیں قرآنی دلیلیں بھی ہوتی ہیں یہ حدیثی دلیلیں حدیث کے دلائل ہیں اس میں یہ مختصر مشتمل ہے اللہ اصول للأحکام شرعی احکام کے لیے حدیثی دلائل کے اصول پر ہرر تو بالغا بالغاہ میں نے اس کو تحریر کیا ہے تحریر بالغا بہت اعلی قسم کا عمدہ قسم کا کر کے لکھا ہے میں نے اس کو لی را تاکہ ہو جائے میں یش سازو وہ آدمی جو بھی اس کتاب کو حفظ کر لے ایسی زبردست کتاب میں نے لکھی ہے کیوں لکھی ہے تاکہ جو بھی اس کتاب کو حفظ کرے وہ ہو جائے کیا مِن بَيْنِ اَقْرَانِهِ نابیغا اپنے ساتھیوں کے درمیان ماہر نابغ ماہر عظیم الشان اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جائے گا جو اسے یاد کرے گا وہ یہ لی اسی طرح یستا بھی مبتی اور تاکہ مدد حاصل کرے اس کے ذریعے ابتدائی طالب علم والنیا انہر بل منتحی یو اور نہ مستغنی ہو بے نیاز ہو اس سے انتہا کو پہنچنے والا اصول کیا سی گا کی جمع ہے اور عدل دلیل کی جمع ہے حدیثیہ یہ کیا ہے اس میں منسوب ہے حدیث کی طرف نسبت ہے حدیثی یون اور تاتا نیت کی ہے لکامی شرعتی احکام حکم کی جمع شرعیہ یہ کیا ہے یہ بھی اسم میں ہے شرع کی طرف نسبت ہے شرعی یون تاطانیت کی ہے ہر رتو کیا ہے واحد متکلم فی المادی باب رنگ اور بالگن کیا ہاں اس میں ساحل لیے یہ لیے سیرا کی جو لام ہے اس کو کیا کہتے ہیں لامے کہے لامے کہے لامے کہے کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے لامے के بعد پوشیدہ ان پوشیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے ان فیر مزارے کو نصب دیتا ہے فیل مزارے کو نصب دیتا ہے اسماع ناصبہ فیل مزارے کو نصب دینے والے حروف حروف ناصبہ کون کون سے ہیں ان <वो तीप> پس ازن یہ چار حرف ہیں یہ مستقبل یعنی خیرے مظاہرے کو نصب دیتے ہیں میں یش سازو ہوں یک سازو کیا سی گاڑی ہاں حاقہ یق سے من حرف جار ہے اقران کیا ہے ضرورت جگہ ہے نا مکان وقت ہو تو زمان جگہ ہو تو مکان بہینا ضرور جگہ ہے نا, نا, نا تو, تو جگہ کس کو کہتے ہیں اقران کیا ہے ہم؟ نہیں کریم کی جمع ہے اقران کرین ساتھی میں یقین شعیتان لَهُ قَرِينًا سا کرینا نابے یہ کیا ہے فاعل باب, باب ینا یستا دیکھو کی راہ پر زبر کیوں آئی تھی کیونکہ لامے کے بعد ان سیدھا ہوتا ہے ویستا اس کی نون پر زبر کیوں پڑا ہے یہ عطف پڑ رہا ہے کیا ہے باؤ عاطفہ ہے نا تو عطف پڑ رہا ہے یعنی کہ یوں سمجھے کہ اس کے شروع میں بھی لامے کی والی یستا نہیں یستا لی تاکہ جو اس کو یاد کرے اپنے ساتھیوں کے درمیان عظیم الشان ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے مبتدی طالب علم کیا کریں مدد حاصل کریں اور تاکہ منتہی طالب علم انتہا کو پہنچنے والے سے مستغنی نہ رہی بے نیاز وہ کہے کہیں لوڑی کوئی نہیں ایسا کام نہیں ہو سکتا اینڈ تک اخیر تک اس کتاب کی اہمیت برقرار رہے گی مبتدی کیا ہے ابتا دا ابتے دا انتا دی انتہی کیا کلی تین من اخراجہ من الع اور تحقیق میں نے ہر حدیث کے بعد بیان کیا ہے من اخراجہ من المتی کہ اس کو جن اماموں نے نکالا ہے جن اماموں نے نکالا مطلب اپنی کتابوں میں درج کیا ہے ایسا میں نے کیوں کیا ہر حدیث کے بعد حوالہ کیوں دیا نسخل امتی امت کی خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہوئے نسخہ مانا خیر خواہی امت کی خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہوئے امت کے لیے خیر طلب کرتے ہوئے فالمراد بسبعتی سبع سے مراد ہے احمد البخاری و مسلم وابو داؤد والنسائی والترمذی وابن ماجہ فبالاربعہ اور وبل خمس اور خمسہ سے مراد من ادا بخاریا و مسلمن من ادل بخاریہ و مسلمن جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ کیا رہے گئے احمد ابود نسائی ترمذی ابن ماجہ پانچ وبی ستا من ادہ احمدہ ستا سے مراد جو احمد کے علاوہ ہیں یعنی اصول ستا بخاری مسلم ابود نسائی ترمذی ابن ماجہ وبل ارباہتی اور چار سے مراد من عدد سلاسل اوالا جو پہلے تین کے علاوہ ہیں پہلے تین کون ہیں احمد بخاری مسلم ان کے علاوہ باقی کتنے رہ گئے جو چار سنن اربعہ سنن اربعہ یعنی ابو داود نسائی ترمدی اور ابن ماجا فبی سلاس اور سلاست سے مراد من ادا ہن پہلے تین اور آخری ایک کے علاوہ پہلے تین یعنی بخاری مسلم اور احمد اور آخری ایک ابن ماجا اس کے علاوہ وہ کون کون ہیں ابوداوج رسائی مجد. اور ارمی و بل و اور متفق سے مراد بخاری, بخاری اور مسلم ہیں البخاری یو مسلم وقاد اللہ ادکور معاہما غی اور کبھی میں ذکر نہیں کروں گا ان کے ساتھ غی رہما ان کے علاوہ کو یعنی بخاری مسلم کے علاوہ اور بھی کتابوں میں حدیث آئی ہوگی لیکن میں متفق کہہ کر بس کر دوں گا باقیوں کا ذکر نہیں کروں گا وقد اللہ ادور اور کبھی میں ذکر نہیں کروں گا ماہما ان دونوں کے ساتھ غی ان کے علاوہ کو اجاد علی اور جو ان ساتھ کے علاوہ ہیں ساتھ کے لیے تو اصطلاح بنا لی نا ساتھ کے علاوہ دیگر جس طرح مثال کے طور پر مالک شافی عبدالرزاق وغیرہ فہ ہوا تو وہ بیان شدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ بیان شدہ ہیں مسلم اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بلوغل مرامی من ادامی بلوغ المرام من عدل الاحکام میں نے اس کا نام رکھا ہے سر نہیں تو ہوں بلوغل مارامی مین عدل کل احکامی اور اللہ سے میں سوال کرتا ہوں واللہ آلو اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ جل کے وہ نہ بنائے ما اللہ ماہوں اس چیز کو جو اس نے ہمیں سکھایا جس چیز کی اس نے ہمیں تعلیم دی یا ما علیم نہ ہو جس کو ہم نے جانا علینا اس کو نہ بنائے علینا و ہمارے اوپر وبال اسے وبال نہ بنائے وہ یارزوقان المال اور یہ کہ وہ ہمیں عطا کرے عمل یارزوقان ہمیں دے عطا کرے العمال عمل بیما یر باہو سبحانہ <وَتَعَالَى> ان کا موقع جن پر اللہ سبحانہ وتعالى راضی ہے یا جس کو پسند کرتا ہے یار پسند کرتا ہے جس کو سبحانہ ہو اللہ سبحانہ ہو و <تصفح> کا معنی یوفانہ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے ایسا عمل کرنے کی جس پر اللہ تعالیٰ قد کیا سی گد ہر فی تحقیق ہرفے ماضی واحد متکلم فیلے باب بیانا نا بھیا نو پیچھے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سارے زرف ہیں عقیب کلی حدیث ان من اخراجہ ہو اخراجہ ہو کیا ہے اخراجہ یہ فریج ہو اور ہو ضمیر یہ کون سی ہوگی اخراجا سیل ہے نا تو اس کے بعد ضمیر ہو یہ کون سی ہے منسوب متصل کیونکہ ہو کیا بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے جس کو نکالا ہے جس کو نکالا جا رہا ہے نکالنے والے کون ہیں ائمہ محدثین اور ہو زمیر کا مرجا حدیث ہے نا حدیث کو نکالتے ہیں تو یہ کیا ہوگا مفرود من اما تھی کیا ہے امام کی جمع امام کی اما اور ارادہ کیا ہے باب ارادہ یوریدو ارادہ تن ارادہ یوریدو ارادہ تن اور نصح یہ کیا ہے مزدور باب نا ساسنس چلیں ٹائم ہو گیا باقی پھر انشاءاللہ سے لیکن آپ نے یہ اب پورا سنانا ہے ایک دو لائنیں جن کی رہتی ہیں نا وہ بھی اچھی طرح اس کو زبانی یاد کر لے ایسا نہ ہو کہ اب وہ ایک دو لائنیں رہ جائیں تو ہم لائنیں آپ کی لگا دیں پھر دے کام خراب ہو جائے گا